اور اگر ہر ظلم جانزمے میں جو کچھ ہے سب کی مالک ہوتی ضرور اپنی جان چڑانی میں دیتی اور دل میں چپکے چپکے پشمان ہوئے جب عذاب دیکھا اور ان میں انصاف سے فیصلہ کر دیا گیا اور ان پر ظلم نہ ہوگا